قال رسول الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصلي لربك وانحر صدق الله العلي العظيم وان ابن عمره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ عل نبی جلوم وصحبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاح و سلم سیدہ رسولۃ وسلم علیہ حبیب و سلط و سلم علیہ شفیع المضنبینت و سلام علیکم المبیا والمُرسلین وصحب اجمعین قرآن کریم کی یا مبارکہ جسے میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے فصل لے لے رب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے ون ہر اور قربانی کیجیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دور میں مبعوث فرمائے گئے وہ دور انتہائی شدید ظلمت کا دور تھا جس میں حضرت سیدنا جو رحیم علاء نبی السلاۃ سلام کی تعلیمات اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی ہدایات اور ان کے احکامات بالکل ختم کیے جا چکے تھے کوئی عمل ان کا کوئی ہدایت اور کوئی تعلیم ان کی ایسی نہیں رہی تھی کہ جس پر عمل درآمد ہو رہا ہوتا تمام شریعتیں بالکل ختم ہو چکی تھی ہر طرف کفر و شرک کا دور دورہ تھا مشرقین بتوں کے آگے سدار تھے ہر طرح سے ان کو مالک اور تصرف کا مختار اور تصرف اور عبادت کا حقدار جانا جا رہا تھا بتوں کو اپنا معبوط مان کر اسی لیے وہ ان کو ہر طرح کی عبادت کا مستحق قرار دیتے تھے ان کے آگے ریز بھی ہوتے ان سے دعائیں بھی کرتے اور ان کی بزرگی کا بھی زبان سے بیان کرتے تھے اب سجدہ ہے یا زبان سے ان کی تعریف اور ان کی بزرگی کا اظہار یہ سب جو بھی عبادت خواہ اس کا تعلق بدن سے خواہ اس کا تعلق مال سے تمام بدنی اور مالی عبادتیں وہ اپنے بتوں کے لیے انجام دیتے تھے اگر ایک طرف وہ اپنی گردنیں جھکائے ہوئے ہوتے بتوں کے سامنے سجدہ ریزیاں کرتے ہوتے تھے تو دوسری طرف مالی عبادت بھی ان کے لیے انجام دیا کرتے تھے اور مالی عبادات میں تو بہت لیکن سر فیرس بھیجتے اور ان جانوروں کو اپنے بتوں کا نام لے کر ذبا کیا کرتے تھے انہوں نے اپنے بتوں کے نام بھی مقرر کیے ہوئے تھے لات منات, عزا وغیرہ انہی بتوں کے نام پر وہ اپنے بھیجے ہوئے جانوروں کو ان بتوں کے نام پر مختص کیے ہوئے جانوروں کو انہی کا نام لے کر ذبا کرتے تھے تو اس طرح سے کفر اور شرک ہو رہا تھا کہ سرکار ضالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور آپ نے اس کے خلاف تحریک چلائی اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا اور ان کو یہ سمجھایا اور بتلایا کہ جن کے آگے تم سر جھکائے ہوئے ہو اور جن کے نام پر تم جانور ذبح کر رہے ہو یہ تمہارے معبود نہیں ہیں معبود وہی ہے کہ جس نے تمہیں اور ان سب کو پیدا فرمایا ہے اور جو ان سب کا اور تمہارا پوری کائنات سارے عالم کا سارے جہانوں کا مالک ہے وہی معبود حقیقی ہے وہی عبادت کا مستحق ہے اس کے سوا تم کسی کو مت پوجو اور کسی کی جو ہے مالی اور بدنی کسی طرح کی بھی جو ہے بندگی اختیار مت کرو اللہ کو جو تمہارا خالق ہے اس کو چھوڑ کر تم جو ہے کسی کو عبادت کا حقدار اور مستحق مت جانو تو یہ سب شرک اور کفر اس طرح سے جس طرح سے کہ یہ دور ایسا کفر و دلالت اور گمراہی کا تھا سرکار تعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تن تنہا اس کفر و شرک اور دلالت اور گمراہی کے خلاف جہاد کیا اور آپ نے اللہ رب العزت کا پیغام جس انداز سے پہنچایا اور جس طرح سے آپ نے رست و ہدایت کا اور رسالت و نبوت کے فرائض کا جس طرح سے آپ نے آغاز کیا وہ آپ ہی کی زیادہ کریمہ تھی کہ تنے تنہا تمام جو ہے کفر اور شرک کی طاقتوں کے خلاف عالم جہاد بلند فرمایا تو پھر آپ نے یہ بھی کیا کہ ان کو یہ بھی سمجھایا اور یہ بھی بتلایا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور کوئی جو ہے مالی عبادت کا مستحق نہیں تو جب اس طرح سے بتوں کے نام پر جانور بھی زبا کیے جا رہے تھے سرکار غالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اور اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق ان کی اس روش کو اس طرح سے جو ہے درست کیا کہ ان کی بدنی عبادت اور ان کی مالی عبادت بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے انجام دی جانے لگی توحید یہ اسلام اور دین کی بنیاد اور, توحید اسلام اور دین کی جد ہے تو جو بھی طور طریقے اس دین اور اسلام کی ضد تھے ظاہر ہے کہ ان کو چھڑا کر اور ان کو ترک کر کر ہی یہ بنیاد توحید پہ قائم ہو سکتی تھی اور وہ آپ نے فرمائی اور آپ نے کی اور اس کی صورت اور اس کا طریقہ پھر یہی ہوا کہ وہ جانور کہ جو وہ بتوں کے نام پر ذبا کیا کرتے تھے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے نام پر اور اللہ کے لیے ذبا کرنا اور اس کے بارے میں ان کے ذہن کو اس طرح سے استوار کیا اور سمارا کہ تم ان جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرو اور اللہ کے لیے ذبا کرو تو یہ اللہ کے لیے ذبا کیا جانا یہی جو ہے قربانی قرار پایا اور جسے اسلام کے شعائر میں سے دین کے شاعر میں سے اسلام اور دین کی نشانیوں میں سے ایک اہم جو ہے نشان اور ایک اہم جو ہے بنیاد قرار دیا گیا اور بنشا یہ ہوا کہ جس طرح سے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں وہ عبادت اللہ کی انجام دیں اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اس کے لیے آپ دیکھیں کہ شہر شہر اور کریا کریا اور جگہ جگہ مساجدیں تعمیر ہوئیں خزانے دی جانے لگی نماز پڑھی جانے لگی جماعت سے بھی نماز پڑھی جانے لگی تنہا بھی نماز پڑھی جانے لگی لیکن بعض نماز ایسی بھی جو ہے وہ قرار پائی کہ جن میں اجتماعیت اور جماعت کا ہونا شرط قرار دیا گیا جمعہ ہے عیدین ہے جن ایسی نمازیں کہ جو بغیر جماعت کے ادا نہیں کی جا سکتی منشا کیا تھا کہ مسلمان ہر طرح سے جس طرح سے کہ وہ عبادت بدنی اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی انجام دیتے ہیں یہ ہم سنتیں اور نوافل وغیرہ جو پڑھتے ہیں یہ انفرادی طور پر ہم ادا کرتے ہیں یہ ہماری وہ عبادت ہے جس کا تعلق بدن سے ہے اور انفرادی طور پر ہم ادا کرتے ہیں اسی کی دوسری صورت فرض نماز ہے جسے ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ جی اجتماعی طور پر ہماری بدنی عبادت انجام پاتی ہے اور پھر عیدین اور جمعہ یہ بھی ایسی جماعت کے ساتھ ہماری بدنی عبادت جو ہے وہ ادا ہوتی ہے کہ جس میں ہم پابند ہیں اس عمر کے کہ اجتماعی طور پر ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اور الگ تھلگ اس کو نہیں پڑھ سکتے اسی طرح سے عبادت مارے بھی جو ہے یہ ایک تصور قائم کیا گیا کہ یوں تو اور جی دینی حاجت کے لیے جانور علیحدہ طور پر اور دنوں میں بھی طبع کیے جا سکتے ہیں لیکن خاص دنوں میں ایام قربانی میں جو دس گیارہ اور بارہ یہ تین دن ہیں تو مسلمانوں پر جو ہے یہ واجب قرار دیا گیا کہ ان دنوں میں خواہ وہ شہر میں رہنے والے ہوں ہاں وہ دیہات میں رہنے والے ہوں کہیں بھی ہوں وہ صاحب نصاب اور صاحب استطاعت ہیں تو وہ اجتماعی طور پر جو ہے اس طرح سے یہ قربانی کریں اسی دنوں میں جو ہے یہ جانور طباع کریں تو جو ہے یہ اللہ کے لیے ہوں گے اور یہ دین کا ایک نشان اور یہ دین کی ایک عظیم علامت جو ہے وہ قرار پائیں اور یہ طریقہ کوئی نیا نہیں بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے اس کو شروع کیا صحابہ اکرام نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے تو آپ نے فرمایا سنت و ابراہیم یہ تمہارے والد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے عرض کی حضور اس میں ہمارے لئے کیا ہے تو فرمایا تمہارے لئے ان قربانیوں میں یہ اجر ہے کہ ان, ان کے جسم پر ان کی ان کے کھال پر جتنے بھی بال ہیں ان بالوں کے برابر تمہیں اس میں ادر اور سوار اور نیکیاں آتا ہوں گی اور یہی وہ جانور تمہارے لیے کل قیامت میں سواری بن کر تمہارے سامنے پیش ہوگا جس پر تم سوار ہو کر جو ہے وہ آؤ گے تمہارے لیے اس میں یہ ادر اور یہ فائدہ ہے تو اب آپ دیکھیں کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر کس طرح سے عمل درآمد کیا اور اس پر پابندی فرمائی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان یہ بیان اور حدیث شریف بخاری شریف میں موجود ہے کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکت المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے دس سال یہاں قیام فرمائے اور فرماتے ہیں کہ اقام نبی صلی اللہ تعالی عشرہ اشر دس برس آپ مدینہ منورہ میں حیات دہی کے ساتھ رہے اور پابندی کے ساتھ ہر سال جدہ کی قربانی فرماتے رہے ہر سال آپ نے قربانی فرمائی کسی سال ایسا نہیں ہوا کہ جس میں آپ نے قربانی انجام نہ دی ہو اس قربانی کو قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا فرمایا ولا دماغ ہوا ولاقوام کو کہ تمہاری اس قربانی کا جو گوشت اور خون ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں یہ جانور تو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتے جانوروں جانوروں کا قربان کرنا اور بات ہے اور قربانی اور بات ہے یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جن میں بہت بڑا فرق ہے آج طرح طرح کے ستنے جنم لے رہے ہیں اور اپنی من مانی تشریح کر رہے ہیں اور سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں قربانی کا جانور وہ تو ٹھیک ہم بھی مانتے ہیں کہ بے آئی ہی یہی جانور اس کا گوشت اس کا خون یہ نہیں پیش ہوتا ہے لیکن جو جانور اللہ کے نام پر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں جو عبادت قرار پاتا ہے وہ کیا ہے وہ ان جانوروں کے قربان کرنے والوں کا جذبہ وہ تقویٰ جس سے کہ ان جانوروں کو ذبح کر کر جانور ذبح کرنے والا یہ اظہار کرنا چاہتا ہے کہ العالمین تیری بارگاہ میں یہ تیرا دیا ہوا مال جو میں قربان کر رہا ہوں تیرے حکم کے مطابق تو نہ صرف یہ کہ یہ جانور تیرے لیے تیری خوشنودی اور تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہوں بلکہ اگر تیرا حکم ہوا تو یہ جانور ہی نہیں بلکہ میں خود اپنی جان بھی تیری راہ میں اور تیرے نام کا اور تیرے حکم کے سامنے جو ہے میں نثار کر سکتا ہوں اس بات کا وہ اظہار کرتا ہے تو یہی ہے وہ تقویٰ اور یہی ہے وہ جذبہ کہ جو بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتا ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہوتا ہے تو سرکار دس سال پابندی کے ساتھ قربانی انجام دیتے رہے اور ہمارے محدثین نے اور ہمارے مفسرین نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ اس سے ثابت ہوا کہ قربانی کرنا بہت ضروری ہے صاحب نصاب لوگوں پر یہ واجب ہے اور اس کا, اس کے وجوب کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اس دور سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں کہ امت مسلمہ پابندی کے ساتھ اس وجوب کو ادا کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی کوئی طاقت جو ہے وہ ان کو اس عمل سے روک نہیں سکتی اور پھر اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک حیات میں رہے خود جو ہے قربانی کی بلکہ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وسیعت فرمائی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ وہ ان کے بعد ان کی طرف سے قربانی کریں چنانچہ حدیث شریف میں تربیتی شریف میں یہ حدیث موجود ہے حضرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال دو میڈے زبا فرمایا کرتے تھے ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے اور دوسرا میڈا اپنی جانب سے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ اس طرح سے دو میڈے کیوں کرتے ہیں ایک تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اس کا اور یہ میں دوسرا میڈھا سرکار دو عالم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں اور اس کو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا تو آپ آپ دیکھیے کہ کیا یہ عمل اور یہ فعل ثابت نہیں کر رہا ہے کہ قربانی واجب ہے قربانی کا حکم اگرچہ سنت سے ثابت ہے لیکن اس کا حکم کیا ہے واجب ہے جس طرح سے کہ وہ سنت سے ثابت ہے لیکن اس کا حکم کیا ہے واجب ہے تو یہ صرف سرکار دور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہے وہ عمل یہ ثابت کرتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ جب مقیم تھے تو حضرت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ شاد فرمائے ہمارے سامنے تقریر فرمائی اور آج ہم سب سے پہلے عید عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد ہم قربانی کریں گے یہ کہاں اور بات ہو رہی مدینہ منورہ میں اور جس نے ہماری عید سے پہلے نماز عید سے پہلے ہمارے عید کی نماز عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جس نے قربانی کر ڈالی جانور ذبح کر لیا تو فرمایا کہ وہ جو ہے اس کے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ گوشت ہوگا اور اس کا قربانی سے تعلق نہیں ہوگا قربانی اور جس نے ایسا کیا اس پر ضروری ہے اور اس پر لازم ہے کہ پھر وہ نماز عید کے بعد اس کی جگہ دوسرا جانور دبا کرے اور دیکھیے کہ یہاں کس طرح سے آپ حکم فرما رہے ہیں کتنی وضاحت کے ساتھ آپ اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں اور کس طرح سے اس کا طریقہ اور اس کی ترتیب بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ج... یعنی پہلے نماز عید بقرا عید کی نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد قربانی کی جائے حضرت برائے تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر ڈالی اور عرض کیا رسول اللہ میں نے اس لیے جو ہے پہلے اپنا जानवर دبا کر لیا پہلے قربانی کر لی کہ میں چاہتا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے میرے گھر والے اور میرے جو پڑوس میں لوگ رہتے ہیں ان کو یہ گوشت پہنچ جائے تو یہ ونشا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کی جگہ دوسرا جانور ذبا کرو تو میرے پاس تو صرف ایک چھ مہینے کا بکری کا بچہ ہے اس کے علاوہ تو کوئی جانور ہے ہی نہیں تو آپ نے فرمایا کہ اسی جانور کو ذبا کرو اسی چھ مہینے کے بکری کے بچے کو ذبا کرو لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ تمہارے لیے رخصت ہے تمہارے بعد کوئی چھ مہینے کا نہیں کرے گا تو آپ دیکھیے کہ آپ یہاں پر کتنی مسائل ثابت ہوئے پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا اس سے وہ معلوم ہوا کہ نماز عید سے پہلے شہر میں نماز بقر عید اگر نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے اگر کوئی جانور ذبح کر لے تو وہ قربانی نہیں کرار پائے گی اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسا مختار بنایا ہے کہ شریعت کا حکم جو ان کا ہاں اور ان کا نا فرما دینا جو ہے یہی شرعی حکم ہے کہ جس کے لیے چاہے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے لیے جو عمرے ہیں ان میں بکرے کا بکری کا جو ہے وہ ایک سال کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے ایک سال کا ہونا ضروری ہے لیکن آپ نے جو ہے حضرت براج کے ماموں کے لیے جو ہے صرف چھ مہینے کے بکری کا بچہ جو ہے اس کو جو ہے جائز قرار دے دیا اور اس کے بعد کسی کے لیے نہیں تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عامر اور ناہی ہیں شارے ہیں جس کے لیے جو حکم فرما دے وہی وہ شریعت بن جاتی ہے اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول، اس کے رسول سے پہلے کوئی جو ہے وہ عمل انجام نہیں دے سکتا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یاد فرمائی یا اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اللہ سے ڈرو اور اللہ اس کے رسول اور اس کے حبیب سے پہلے جو ہے کوئی کام شروع مت کر دیا کرو تو یہاں پر جو ہے یہ یہ موقع پر نازل ہوئی تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نماز بقرعید ادا کرنے سے پہلے ہی قربانی کر ڈالی اللہ تعالیٰ نے بنا فرما دیا کہ نہ قول میں ان سے آگے بڑھو نہ فیل میں ان سے آگے بڑھو حضرت سیدھا اشد اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ بعض لوگوں نے رمضان شروع ہونے سے پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیا تو اللہ تعالی نے کریمہ نازل نادل دونوں موقع پر یاد کریمہ نازل ہوئی ہے اور جس سے یہ ثابت ہوا کہ قول و فیل میں اللہ کے رسول سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کے ادب ہے اور یہ, یہ ان کی شان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آیتوں میں سکھلا رہا ہے تو قربانی کا حکم جو ہے وہ وجوب کا ہے واجب ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں جو ہے وہ کر سکتا ہے لیکن آج اس دور میں بات ایسے بھی ہیں کہ جن کو جو ہے جناب شاعر اسلام پر جو رقم خرچ ہوتی ہے اس رقم کے خرچ ہونے پر بڑا دکھ اور ملال ہے اور جناب وہ کہہ رہے ہیں چیخ رہے ہیں کہ جناب قربانی پر ہر سال جو ہے اتنے روپے کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں یہ کروڑوں روپے جو ہیں تعلیمی انقلاب کے لیے جو خرچ کیے جائیں تو بڑا بڑا لوگوں کا بھلا ہوگا ذرا دیکھیے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں یہ کیسے جو ہے کیسے کم اور کیسے جو ہے جاہل اور کیسے جو ہے یعنی یہ گمراہ ہیں کہ خود تو گمراہ ہیں امت مسلم کو بھی جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی اس شخص نے کسی قسم کے بیانات اخبار میں دینا شروع کر دیے تھے جیسے قادہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے یہ شخص یہ گمراہ اور یہ چاہل اس طرح کے بیان آج جو ہے وہ داغنا شروع کر دیتا اخبارات میں کہ جناب یہ سنت ابراہیمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ پھر جو ہے تم ساری سنت ابراہیمی کو چھوڑ دو اعلان کر دو کہ جو سنت ابراہیمی ہے وہ اس کا کرنا ضروری نہیں ہے تو تم جو ہے ساری سنت ابراہیمی چھوڑ دو حالانکہ سنت ابراہیمی کو تو سرکار دوارا صلی اللہ تعالی وسلم نے فطرت قرار دیا ہے یہ ناخون ناخونوں کاٹنا یہ جو ہے حجامت کرنا یہ ختنہ کرنا وغیرہ یہ سب کیا ہیں تو ان کو یہ بھی اعلان کرنا چاہیے اس حکیم سعید کو یہ جو ہیں کہ لوگوں کو گولیاں دے دے کر جو ہے جناب رقم بٹورے ہوئے ہے تجوریاں بھری, بھری ہوئی ہیں اس کی اس کو جو ہے یہ, یہ نظر نہیں آتا ہے کہ اگر اس کو تعلیمی انقلاب لانا ہے تو جناب یہ سائیکل پر سفر کیا کرے وہ ساری کاریں بیچ کر اور وہ محلات اور وہ بنگلے بیچ کر وہ اپنی ساری جائیداد اور اپنے گھر میں جتنا بھی سونا چاندی رکھا ہوا ہے وہ سب فروخت کر کر اسی تعلیمی انقلاب پر کیوں نہیں خرچ کر دیتا ہے امت مسلمہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشن بھی حاصل کرنے کے لیے اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتی ہے تو اس کو اس پر دکھ ہوتا ہے اور کیا اس, اس, اس بدبخت کو جو ہے سیاہ کاروں پر اور بدکاریوں پر اور جو ہے خرافات پر جو فنڈ خرچ ہوتا ہے اور جو رقم خرچ ہوتی ہے مسلمانوں کی اور حکمرانوں کی توجہ اس طرف دلانے کی توفیق نہیں ہوتی یہ سنیما ہاؤس پر یہ کرکٹ پر یہ جو کل اور یہ جو فہرشی گڈے کھلے ہوئے ہیں یہ جو بےجا اختلاف ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ جو ہے اس کو نہیں دلائی جاتی اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی تو پتہ یہ چلا کہ یہ شخص شاعر اسلامیہ کا دشمن ہے یہ امت مسلمان کو شاعر اسلام سے دور رکھنے کے لیے جو ہے یہ درطرف رہا ہے اور اس کو جو ہے اس کو تمام خرافات پر خرچ ہونے والی رقم پر جو ہے اس کو کبھی اس نے آپ نے دیکھا اخبار پڑھیے ریکارڈ موجود ہے کہ اس نے حکمرانوں کو اور ایسے لوگوں کو کہ جو اس طرح سے اسراف اور تفصیل اور اس طرح سے جو ہے بیجا مقامات پر اور حلال راستوں پر کے بجائے حرام راستوں پر خرچ کر رہے ہیں ان سے منع نہیں کرتا ہے ان کو توجہ نہیں دلا رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ شاعر دینیا کا دشمن ہے یہ شاعر اسلامیہ کا جو ہے دشمن ہے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ توجہ دلاتا حکمرانوں کو اور لوگوں کو کہ ان ناجائز راستوں پر اور ان حرام دریوں پر جو رقم خرچ ہو رہی ہے مسلمان اور حکمران غور کریں کہ یہ ان کی رقم جو ہے یہ بالکل جو ہے اس راف میں صرف ہو رہی ہے اس کو جو ہے یہ یہ جائز راستوں پر جن میں جو ہے حصول اور پھر یہ بھی تو تشریح کریں کہ علم سے وہ کون سا علم مراد لیتا ہے علم سے وہ کون سی جو ہے وہ کون سی تعلیم مراد لے رہا ہے تو یہ, کہ یہ گمراہی پھیلانے کی جو ہے ہے رقم خرچ, ہو ہو خرچ ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی جو بولے گا اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ آپ سے ڈائریک آ کر یہ نہیں کہے گا کہ جناب نماز چھوڑ دو نماز چھوڑ دو فرائض چھوڑ دو یہ نہیں کہ بلکہ اس کا پہلا حملہ اور اس کی پہلی گرفت جو ہے وہ جناب ایسی باتوں پر ہوتی ہے کہ جو جیسے مستحب ارے صاحب مستحب کام ہے چلو کیا تو سب ملے گا نہیں ملا تو نہیں کیا تو کوئی گناہ تھوڑی ہوتا ہے اس طرح سے پھر وہ نفل کی طرف آتا ہے پھر وہ سنت کی طرف آتا ہے پھر واجب کی طرف آتا ہے آخر میں پھر جو ہے اس کا حملہ فرض پر ہوتا ہے تو کہیں ایسا ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ جو ہے یہ کہے گا کہ جناب حج حج کرنے کا کیا فائدہ اس پر اتنے کروڑوں روپئے اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں تو یہ روپیہ جو ہے جناب جہاد کشمیر فنڈ میں اور جناب جو ہے وہ تعلیمی انقلاب لانے کے لیے استحکام پاکستان کے لیے ان پر خرچ کیا جائے تو قوم کو فائدہ پہنچے گا تو ابھی یہ تو یہ ایسی ہی راہ چلی جا رہی ہے لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ جناب مثال کے طور پر میں عرض کروں کہ اگر آج کوئی جو ہے جناب جس کی دماغی لائن کمزور ہو گئی ہو اور وہ جناب جہاں بھی کہیں حکومت پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ جامن نصب ہے جہاں پر بھی لہرا رہا ہے وہ جھنڈے کو اتار کر یہ کہے کہ اس جھنڈے کے لہرانے سے کیا فائدہ ہے اس جھنڈے کے لہرانے سے کیا فائدہ اس پر جو رقم خرچ ہو رہی ہے وہ اس جگہ میں پاکستان پر خرچ کی جائے اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو جو کیا کوئی کہے گا اس کو؟ اس کو کی اس حرکت کو دیکھ کر کیا کوئی جب وہ کیا کہے گا یہی جی کہے گا کہ بے وقوف ہے تو یہ جھنڈا تو ایک نشان ہے یہ تو حکومت پاکستان اور ہماری مملکت خدا داد پاکستان کا ایک علم ہے کہ جس سے اس کی عظمت کا اظہار کرنا مقصود ہے تو یہ قربانی اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ دین اسلام کے شاعر ہیں اور یہ دین آج اگر ان پر کوئی حملہ آور ہو رہا ہے اور اس طرح سے امت مسلمہ کو بر رہا ہے تو یہ اس کی بھول ہے یہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے ہتھ کنڈوں اور ایسی گمراہی سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے ان کے ان کے راستے سے اور ان کے دین سے جو ہے وہ دور نہیں رکھ سکتا ہے امت مسلمہ چودہ سو سال سے جو ہے وہ اس پر عمل درامد کر رہی ہے اور اس وقت تک کرتی رہے گی جب تک کہ اس روح زمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا موجود ہے اللہ تبارک و مطالعہ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو ایسے گمراہوں سے اور ایسے چاہلوں سے اور ان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین